کرام لگاتار دو خبے سے ہماری گفتگو اور ان خوش نصیب بندوں کے تعلق سے ہو رہی ہے جنہیں اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا لیکن چونکہ وقت کی بڑی تنگی ہے پورا خطبہ صرف پندرہ منٹ کا ہوتا ہے گرمی وجہ سے اس لیے صرف ایک ہی شخص کا ذکر ہو پاتا ہے آج انشاءاللہ انہی شخصیتوں میں سے انہی خوش نصیب بندوں میں سے خوش نصیب بندے کا ذکر آپ کے سامنے کیا جائے گا اور وہ شصیب بندہ یہ ہے ورجر مطلب <بِالْمِسَاجِد> وہ بندہ وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہوگا اس سے پہلے جن دو, جن دو لوگوں کا ذکر ہوا پہلا وہ شخص جو عادل اور منصب حکمراں ہے دوسرا وہ شخص جس کی پرورش جو وہ نوجوان جس کی پرورش ہی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہوئی اور تیسرا وہ خصیب بندہ جس کا دل اللہ تعالیٰ کی مسجد سے اللہ تعالیٰ کے گھر سے لگا ہوگا ایسے آدمی کو بھی اللہ حرکن قیامت کے دن اپنے آس پہ سائے میں بھیج دے گا میرے معذر بھائیوں مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مسجدوں کی تعمیر کی جاتی ہے اور مسجدوں کی تعمیر وہ کرتے ہیں مسجدوں کو آباد وہ کرتے ہیں جن کا اللہ پر امام ہوتا ہے ان آخرت پر انعام ہوتا ہے اللہ اللہ کا فرمان ہے ان نمایا مساجد اللہ من آمن ملیہ والیوم الاخر مجدوں کی تعمیر و کرتے ہیں مسجدوں کو آباد و کرتے ہیں اور آواز میں دو مقہوم شامل ہیں ایک مقہوم تو اس کو بنانا اس کی تعمیر کرنا اور دوسرا مقوم یہ ہے کہ مسجد میں جا کر کے پنج وقتہ نماز پڑھنا اور اس طریقے سے دروس میں شامل ہونا اور اللہ تعالی کی مسجد کے اندر آنا عبادات آپ کے لیے ایک مقوم یہ بھی ہے تو اللہ کا فرمان ہے کہ مسجدوں کی تعمیر وہ کرتے ہیں جن کا اللہ پر اور انہیں آفت پر ایمان ہوتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ ممبنا اللّہ مسجدن یا ممبرا اللہ بیدن بن وا اللہ کی پرنا کہ جو اللہ کے لیے گھر بناتا ہے اللہ ہر اس کے لیے بھی اسی جیسا جنت کے اندر گھر بناتا ہے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حدیث ہے اور ایک حدیث نے آپ نے سرمایا جو اللہ رب العالمی کے لیے ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی گھر بناتا ہے یعنی معمولی سی معمولی یعنی بہت کم مدد کرتا ہے مسجد کی تعمیر میں اپنی حیثیت کے برابر ایک معمولی گھر بناتا ہے چھوٹی سی مسجد بناتا ہے تو اللہ رب العالم اس کے لیے جنگت کے اندر مہر تیار کرتا ہے کہ مسجد کی تعمیر کا یہ اجر اور ثواب ہے کیونکہ اس مسجد کے انسان اللہ عبادت کرتا ہے پنج وقتہ نماز کرتا ہے سارے مومن بھائی آ کر کے ملاقات کرتے ہیں ایک دوسرے کے حالات معلوم ہوتے ہیں اس لیے مسجد کی تعمیر کرنا اللہ رب الام کے نزدیک بہت ہی زیادہ اضر و سراب کا باعث ہے تو جن حضرات کا جن لوگوں کا اللہ تعالیٰ کی مسجد سے اللہ تعالیٰ کے گھر سے دل لگا رہتا ہے ایسے لوگوں کو اللہ حب الام قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے جگہ دے گا امام محمد برحمان مبارک پوری رحمتہ اللہ علیہ نے بہت عظیم اور بڑی خوبصورت بہترین مثال دی ہے مسجد سے دل جوڑنے کی وہ فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے مسجد کی مثال ایسی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی ہے اس طریقے سے ایک مومن مسجد کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اگر اس کا دل مسجد سے اس طریقے سے لگ جائے جس طریقے سے پانی کے بغیر مچھلی نہیں جی سکتی اور پھر فرمایا انہوں نے کہ مسجد کی مثال منافق کے لیے ویسے ہی ہے جس طریقے سے چڑیا کے لیے جو, جو جیل ہوتی ہے یا جو اس کے لیے جو چڑیا کے لیے جو جس کے اندر بند کرتے ہیں اس کی مثال ہے منافق کی یعنی ذرا اور کیجئے کہ منافق کا دل اللہ کی مسجد سے نہیں رہتا جس طریقے چڑیا کو اگر آپ بند کر دیں قبض کے اندر اور اس طریقے سے وہ ظاہر بات کسی بھی چڑیا کو بند کر دیں گے اس کا دل اس کے اندر نہیں لگے گا اور اس سے وہ نکلنا چاہے گی کسی کو جیل میں ڈال دیں جیل کسی کو اچھا نہیں لگتا وہ چاہے گا کب جیل سے باہر ہو جائے اس طریقے سے مسجد کی مثال منافع کے لیے ایسی ہوتی ہے آج ہم اپنے دلوں کا حال دیکھیں کہ آج ہمارا کیا حال ہو گیا انسان کس قدر مسجد سے دور ہوتا جا رہا ہے مسجد فل ہونے کے لیے گھنٹے لگ جاتے ہیں لیکن مسجد خالی ہونے کے لیے صرف ایک منٹ کافی ہوتا ہے ایک منٹ کے اندر مسجد آپ کی خالی ہو جاتی ہے اگر ایک دو منٹ چار منٹ خطبہ دیر ہو جائے میں یہ بھی کہتا کہ خطبہ دیر کرنا چاہیے وقت کا خیال رکھنا چاہیے وقت کی پابندی کرنی چاہیے لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ اگر دو چار پانچ منٹ بس خطبہ دیر ہو جائے یا نماز پڑھانے والے نے کوئی لمبی نماز پڑھا دی چاہے تراویح کی نماز ہو چاہے گما کی نماز ہو یا فرد نماز ہو بدر کی نماز کوئی بھی نماز تو اس کے اوپر لوگ گڑیاں اگانا شروع کر دیتے سجا لمبا کر دیا رکو لمبا کر دیا چراغ لمبی کر دی دہلی دس میں نماز ہوگی تھی آج پندرہ منٹ تم نے مسجد نماز کے اندر لگا دیا آج یہ ہماری صورتحال ہو گئی ہے تو بڑی عمدہ مثال کی ہے امام محمد عبدالرحمان مبارک بری رحمت اللہ علیہ تو جس کا دل میرے بھائی اللہ تعالیٰ کی مسجد سے لگے گا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کتنے اپنے عرص کے سائے میں دے گا مسجد لگنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان مسجد کے لیے انتظار کرے اور جب نماز ختم ہو جائے تو اسی نماز کے انتظار کرے اپنا ارسد وقت آ کر کے مسجد کے اندر گزارے یہاں پران کی تلاوت کرے جماعت کے ساتھ پابندی کے ساتھ آ کر کے نماز پڑھے پہلی شب کے اندر رہے یہ ساری چیزیں اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہیں تو اللہ ابان قیامت کے دن اپنے عرشق کے سائے میں جگہ دے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیس ہے جو چالیس وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پہلی تقبیر میں پڑھتا ہے اللہ حضام اس کے لیے دو برات میں دیتا ہے دو برات ایک برات نفاذ سے ایسا آدمی منافق نہیں ہو سکتا جو چالیس وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پہلی تکبیر پہلی اقامت کے ساتھ آ کر کے پڑھے اور دوسری برات اس کے لیے جہنم سے لے جاتی ہے کیسے آدمی کو اللہ عام جہنم سے آزاد کر دیتا ہے اس طریقے سے اللہ قصور صلی اللّہ علیہ وسلم کے بیچ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی منگدا علمت جد اور رہ رد رہو من الجنت منابا او اورا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حدیث ہے کہ جو آدمی مسجد کے لیے صبح میں جاتا ہے یا شام میں جاتا ہے اللہ ہر اس کے لیے مہمان نوازی کا سامان جنت کے اندر تیار کرتا ہے جب جب وہ مسجد کے اندر جاتا ہے صبح میں یا شام میں جاتا ہے یعنی yani مسجد آنے کی کتنی فضیلت ہے مسجد لوگ گزارنے کی کتنی فضیلت ہے کہ ایک بندے کو اللہ عبرام قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی روایت ہے آپ فرماتے ہیں تین بندے ایسے ہیں جن کی اللہ ہر برہمی کی گارنٹی ہے اللہ کی ضمانت ہے اگر وہ زندہ رہے تو اللہ تعالیٰ انہیں رودی دے گا اور, اور اس طریقے سے وہ رودی ان کے لیے کافی ہوگی اور اگر وہ مر گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت داخل کرے گا من افلا بھائی تو فصل لنا فوزال جو اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کرے تو اللہ ہر برہین ایسے آدمی کی حفاظت کرتا ہے ایسے آدمی کی زمان لیتا ہے گھر میں داخل ہونا سلام کرنا یہ سنگت میں سے ہے بہت اہم ادب ہے گھر میں داخل ہونے کا انسان جب بھی گھر میں داخل ہو سلام کرے اپنے گھر میں یا کسی بھی گھر میں داخل ہو جب جب گھر میں داخل ہو انسان کو سلام کرنا چاہیے یہ بہت معمولی سی چیز نظر آتی ہے لیکن اللہ حرب العمین نے اس پر بڑے ادر کا وعدہ کیا اللہ اور بامل ایسے آدمی کی جماعت لے لیتا ہے کہ اور کیسے آدمی کو جنت کے داخل کرے گا دوسرا وہ بندہ بورا جلون. بورا جلون. راہ رسجدان ایک دوسرا وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کی مسجد کے لئے جاتا ہے مسجد کے لیے جاتا ہے جب تک واپس نہیں آتا اس وقت تک اللہ ربان اس کی جماعت رہ لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس میں رہتا ہے تیسرا وہ بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلتا ہے جہاد کے لیے نکلتا اللہ کے کلمے کو برد کے لیے نکلتا ہے تو اللہ البرامن اس کی ذماعت لے لیتا ایسے آدمی کو بھی اللہ ابرام جنت کے اندر کرتا ہے تو میرے بھائی مسجد کی طرف آنا یہ کیا ہے اللہ تعالی کی گوے کی گارنٹی ہے کہ ایسے آدمی کے اللہ تعالی احفاظ کرے گا ذماعت لیتا ہے اور اس طریقے سے اللہ البرامن اس کو جنت کے اندر داخل کرتا ہے اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم حدیث ہے اللہ عدالحم علام اللہ فتح فتح بہی درجات کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے اللہ البرامین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہارے درجات کے اندر بلندی فرمائے تمہارے درجات کے اندر بلندی فرمائے تو لوگوں نے کہا کہ ضرور اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا اس باہر وبو ہے اور نکارے پریشانی کے باوجود تکلیف اور تنگی اور مصیبت کے باوجود اچھی طریقے سے وضو کرنا انسان کا دل نہیں چاہتا وضو کرنے کے لیے لیکن پھر بھی وہ وضو کرتا ہے سب سردی ہے لیکن وضو کرتا ہے پانی گرم ہے سب گرمی کا دمانہ ہے لیکن پھر بھی وضو کرتا ہے وہ تو وضو کرتا ہے تکلیف کے باوجود اور پریشانی کے باوجود صحیح طریقے سے وضو کرتا ہے یعنی سنت کے مطابق جس طریقے سے قرآن و حدیث کے اندر وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس طریقے سے وضو کرتا ہے وہ قصرت الخطۂ مساجد اور مسجد کی طرف زیادہ زیادہ پیدل چل کر کے جانا پیدل چل کر کے مسجد کی طرف جانا تو اللہ اربان کیا کرتا ہے اس کے ذریعے صلی اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور درجات کے تربندی در کرتا ہے اور تیسری بات بار میں نے فرمائی وہ انتظار صلاح کے باد نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا فضال یہی رباد، یہی رباد ہے فضال ہے کہ وہ یہی روایت یہی ہے رباط کہتے ہیں سلاحت کی حفاظت کرنا غیر مسلموں سے دشمنوں سے مل، مسلمان ملک کی کی حفاظت کرنا اس کو عربی زبان کے اندر رواج کہا جاتا ہے اور رواج کی بہت بڑی فضیلت ہے کیونکہ دشمنوں سے ملکی کی حفاظت کرتے ہیں وہ لوگ راتوں کو جاگتے ہیں اپنی جان جو خم میں ڈال کر کے اپنے مسلمان ملک کی حفاظت کرتے ہیں لہذا ان کے لیے جو آدمی ایسا کرے گا گویا کہ اس کو کرتا ہے گویا کہ وہ بڑے عزر کے کام کے اندر ہے تو معلوم یہ ہوا میرے بھائیوں کی مسجد سے چڑھ کر کے آنا اللہ عبامن کے ذریعے سے گناہوں کو معاف کرتا ہے درجات کے اندر کرتا ہے کیونکہ مسجد یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اللہ کے بات کے لیے بنایا جاتی ہے اس لیے جس کا دل مسجد سے لگا ہوگا ایسے آدمی کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرص کے سائے میں جگہ دے گا اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ صدر کے حدیث ہے تو اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی اس حدیث کے اندر ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسد وبائی تو کل تقیل مسجد ہر متقی آدمی کا گھر ہے ہر متقی اور نیک آدمی کا گھر ہے اور اتکف اللہ لمن کان المسدما و و و و اور اللہ رب العی نے اس آدمی کے لیے گارنٹی لے لی ہے جماعت لے لی ہے جس آدمی کا گھر مسجد ہو جائے کسی چیز کی دماغ لے لی ہے رحمت کی اور اس کے اوپر سکون نازل کرنے کی مول جو السراج اور پل سرات پار کرنے کی غیر رضوان اللہ اللہ, اللہ کی رضامندی کی طرف یعنی اللہ رب کی جنت کی طرف یعنی جن جنت کی طرف سرات سے پار کر لینے کی اللہ رب العالمین نے ایسے آدمی کے لیے دماغ دے دی تو میرے بھائی کو مسجد اللہ رب العامین کی بڑی اہم جگہ ہے اور سب سے محبوب جگہ دنیا کے اندر اللہ نزدیک مسجد ہوتی ہے سب سے پسندیدہ جگہ مسجد ہوتی ہے اور سب سے بری جگہ دنیا کے اندر بازار ہوتے ہیں اللہ حساب کے نزدیک لیکن آج دیکھیں کہ ہم ہمارا اکثر وقت لوگ جا کر کے خاص طور سے میں بازار میں گزارتے ہیں بلا وجہ جا کر کے آدمی اپنے وقت کو جا کر کے بازار میں گزارتا ہے وہ کہتا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہم کیا کریں مسجدیں کھلی رہتی ہیں آپ جائیں مسجد میں دو رکاتے تو مسجد پڑھیں قرآن کی تلاوت کریں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں آپ بڑھے کہ اللہ رب ابراہین کے یعنی اتنے بڑے عذر کا وعدہ کیا گیا ہے ایسا آدمی رواق میں ہے اور اپنے ملک کی غیر مسلموں سے دشمنام سے بجا کہ اس کے باس کرتا ہے اس لیے آپ دیکھیے مسجد کسی اہمیت کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تو اپنے بچوں کو جا کر کے حضرت حضرت حاضر کو اور ان کے شیرخاڑ بچے حضرت اسماعیل کو جا کر کے کہاں پر بسائیں کھانے کعبہ کے پاس مسجد کے پاس آدم کے مسائل اس سے ہمیں درد ملتا ہے کہ ایک آدمی کو اپنا جگہ یا اپنا گھر ایسی جگہ لینا چاہیے جہاں اللہ تعالیٰ کی مسجد قریب ہو مسجد قریب ہوتی ہے تو انسان کو نماز کرنے کے لیے آسانی ہوتی ہے جماعت کے ساتھ نماز ملتی ہے اور دوسرے انسان کا گھر مسجد سے دور ہوتا ہے ایسا آدمی میرے بھائیوں وہ جماعت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے ابھی جاؤں گا ابھی جاؤں گا جماعت گھر میں پڑھنا شروع کر دیتا ہے جبکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا بہت زیادہ سوال ہے اس لیے مسجد کا اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رکھنے میں بڑا اہم رول ہے اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسور صلی اللہ علیہ وسلم جب حت کر کے صبح پہنچتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے وہاں مسجد کی تعمیر کی جب مدینہ پہنچے تو آپ نے وہاں پہنچنے کے بعد مسجد کی تعمیر کی اس لیے مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے بڑی اہم جگہ ہے اور مسجدوں کا ایک بندے کی زندگی میں اس کو اللہ کے دین پر برق رکھنے میں بڑا اہم رول ہو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے دلوں کو بھی ہم اللہ تعالیٰ کی مسجد سے رہیں اگر ہم دوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کامت کے دن اپنے عرش کے سہای میں سے کہہ دے گا اللہ تعالیٰ سے دعایم ہمارے دلوں کو مسجد سے دور کرتے کے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر مسجد کی اہمیت کو اجاگر کرے اور اس طریقے سے ہم مسجد جا کر کے جماعت کے ساتھ نمازوں کی پابندی کریں سکھر وزگار کی پابندی کریں اور اس طریقے کے اندر جو درس ہیں اور تو دینی کلرام ہوتے ہیں ان دینی کلراموں کے اندر اللہ تعالی ہمیں شریک ہونے کی توفیق رائے فرمائے اللہ تعالی ہمیں دین پر قائم رکھے توحین پر قائم رکھے اور اللہ ابرامن ہمیں شرک سے اور بدات و خنافا سے دور رکھے آمین بارک اللہ علیہ فلم کو عدی منافع بلاحکیم بل تعالیٰ جو